أستغفره. وأعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمادنا من يهد لله فلا نبلله ومن يبلله فلا غالي له وأشهد أن لا شاء إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا فتقوا الله حق فقابي ولا تموطن إلا أنكم مسلمون iya eldiwan na suttatu rag ku mu dadi para ka ku min la wa wa para kami mi ha taw jaha wagat kami min huarankati mo waisha wata ku ba dadi ka sa a nawalarha intam wa ka ngaari يزلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يكع الله ورسوله فقد قات قوزا عظيما أما بعد فإن خيل العديد فتاة الله وخيلة عدي أبي عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل قردتة بكعاً وكل بتعاتيون ضراراً وكل ضرارة في النار فأعطم الله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهدى الدكري كنتم لا تعلمون موطرم سامعين بضرغانتين نوزمان السعادية یہ پراند کی صورت النحل کی ایک چھوٹی شکایت میں نے تلا کی ہے جس میں اللہ رب العمین نے تمام مسلمانوں کا مسلمانوں کا ایک اپنے خریدے کا تذکرہ کیا ہے خریدا یہ ہے کہ جس معاشرے میں اور جس اسٹیٹ میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک عوام ہوتے ہیں اور دوسرے خواہش یعنی ایک ہلپڑ لوگوں کو ہوتا ہے دوسرے علماء کا اور پڑھی لکھے لوگوں کا کردار ہوتا ہے اور ان کا وجود ہوتا ہے یہ دو قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں ایک علماء علما کہا جاتا ہے پڑھی لکھی لوگ ہوتے ہیں جو دینی علوم اور دینا شریعت سے واقف ہوتے ہیں اور ایک بڑا طبقہ آواز کا ہوتا ہے اور اللہ کہنا نے دونوں کو بالکل ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے دونوں ایک دوسرے سے برسان ہیں عملہ نے عوام کو حکم دیا ہے کہ فصل فکر ہند تم تمہارا مندگی گزارو اگر تمہارے سامنے کوئی دین کا مسئلہ پیش آ جائے اور کوئی مطلب تذریعہ تمہارے سامنے آ جائے اور اس میں تمہیں علم نہیں ہے کہ اس فصلے میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو فش اروکر تم لمور تمہارے معاشرے بھی جو فکروانے طرح کے علم قلما ہیں ان سے اپنے مسائل کو پوچھ کر کے اس پر تم عمل کرو اللہ رب العین نے عوام کو پابند کیا ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اپنی رائے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 کہ آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے اور آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے متوجہ ہوں اور عالم کے پاس جا کر کے اپنے خوش کی مسائل کو سامنے اس کے سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں یہ اللہ تعالیٰ کیا عمل ہے؟ کا محبوب امر ہے نقش علی فلاق صاحب بناتے ہیں جو انسان دین سیکھنے دین کچنے ہم تین بات معلوم کرنے کے راستہ چلتا ہے اور کسی آدمی کی پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اتنا خوش ہوتے ہیں فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں آدمی کا تعانا تھا جنہا کہا رتم بے فالی اس آدمی سے خوش ہو کر کے فرشتے اپنے باروں کو اس کے قدموں تلے بچھا لیتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب خدا کائنات کی تمام چیزوں کو حکم دیتے ہیں کہ بندے کے حق میں دعائے مقصد کریں اور دعائیں بخش کرتے ہیں اس لیے عوام کو جب بھی ان کے سامنے کوئی خطرہ آ جائے حلال کا یا حرام کا جائز اور ناجائز کا تو اب خود فیصلہ نہ کریں جبکہ اس کو علم کی طرف لوٹائے رسولما فیصلہ کے ساتھ بناتے ہیں میں جلد دل کا ہوں <تصفح> میں شوری دل چاہوں کہ پکے ہو کتنے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر اور ہراری کے رادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سبج عطا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو دین کی سبر اور دین کا شوق پیدا کر دے اور اس کے برقرا یہ دوسری پابندی اللہ تعالیٰ نے علما پر لگائی ہے کہ علماء کو بھی چاہیے خواب کو بھی چاہیے کہ جب ان کے کام کو یہ شرط اپنا انح لے کر کے آئے اور ان سے کوئی فتوا پوچھے ان کے سامنے اپنی کوئی خوشی رکھے تو علماء کو بھی اکثریت میں کام کیا ہے کہ اگر اسے صحیح مت کا کتاب سننا پہ معلوم ہے بھی بتائے اگر معلوم نہیں ہے تو لا لاحی کہہ کر کے دل میں نہیں ہے یا ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کسی اور سے پوچھ کر کے یا کتابوں کا بے, کتابوں کو دیکھ کر کے آپ کو جواب دیں گے یہ علماء کی کسی میں داری ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی آدمی آدمی آ گیا رکھنا لے کر کے تو یہ نہ سمجھے کہ جو سوال کیا ہمیں اس کا جواب دینا ہی دینا ہے چاہے صحیح ہے یا غلط نہیں, بہت بڑی پابندی ہے کہ وہ برابر کتاب و سنت کا ہی پرنہ کہتے اسی لیے حضرت امام ابو اللہ رحمت اللہ وغیرہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو نا تارا محاف کے يعني شاكرا مايا من أطبيا بغير علم من أطبيا بغير علم فاسمه على من أبطى ومن أشار على أخيه بعمل جاد مؤمنة تستطي غيره فبرخانه أو كما قال ريكا آبري شاكرا مايا كي من أطبيا بغير علم جو بسي جاهد جو لايكي لا علم آدمي كي في لا علم آدمي كي في آدمی سے مسئلہ پوچھا وہ بے چارا پریشان تھا اس نے کی ضرورت تھی وہ کسی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گیا اور اس نے بغیر قرض کے بتوا دے دیا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ ہاں اس مسئلے کا کیا حال ہے لیکن جاہل کو ہر اطمینان دلانے کے لیے اپنی طرف سے بغیر تحقیق کے مسئلہ بتا دیا نکلے کاماتے ہیں اب اگر اس جاگین نے اس آر کے فتوے پر عمل کر دیا جس نے صحیح بات نہ بتائی اپنے مرضی سے یا کے فتوا دے دیا فرماتے ہیں جاہل نے اگر امر کر لیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوڑ دیا جائے گا لیکن پورا گنا اللہ تعالی کے ہاتھ آج پر ڈال دیا جاتا ہے وہ منف یا تنمست یا بغیر جو کسی بغیر قلم کے کسی فتوا دے دیا آدر شاہ بناتے ہیں تو چار پر ہتارا کا موافعہ نہیں ہوگا اس نے وہ کیا جو اس کا کام تھا لیکن فتوا دینے والا جس نے بغیر قلم کے فتوا دے دیا آمرشہ بنایا بکان غلانت اور حمراہی اور وبا اللہ تعالیٰ اس عالم کے پر ڈال دیتے ہیں آخر ساتھایا وہ امن کا شاہ آخری ہے کہ امریکہ رہ گئی ہے پاکستان ہو اگر کوئی ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے پشویرہ بھی جا کسی بھی مسئلے میں دین کا ہو یا دنیا کا اس نے مت پوچھا اور مشورہ دیا اور مشورہ دیتے دینے والا آپ کی سمجھتا ہے کہ سر پیٹ کے اندر ہے لیکن اس کو غلط مشورہ دے دیا تو آپ نے ساتھ مایا اس میں اللہ تعالیٰ کے نصیب اپنے بھائی کی سارت کیا اور خیالت ترقی سلا اسے دھیان رکھنے کی ملے گی تمہیں میرے بھائی لوگ کہاں سکے ہے کہ دونوں کو خیال رکھنا چاہیے آج کے پاس کوئی اتواہ دینے کے لیے آئے تو جن کہے سبھی بندائے اور نماز رد کر دے اور جا جس کا کام یہ ہے اس کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو اللہ کپور رحیم کہہ کر کے کام ہو بلکہ آپ کے پاس جا کر کے مسئلہ پوچھے امام ابوطا رحمت اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں اب سے جاوید دن اکثر رض اللہ تارا کہتے ہیں ایک مرتبہ نہ ہوا میں گئے سفر میں گئے اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا اس نوجوان کے سر میں پتھر سے چوٹ لگ گئی بڑا دہم ہو گیا اور بڑی تکلیف تھی رات کو شکر سویا سردی کا موسم تھا اسے شرامت نہ ہی ہو گئی صبح اٹھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا اپنے ساتھوں سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے بھائی چولہا بتاؤ ہمیں جنابت نہ ہو گئی ہمیں خش کرنا ہے آپ لوگ سے بتائیں کیا ہمیں دیام کرنا غائب تھے یا کہ جائب نہیں ہے اب اس انسان کو صبح فجرے میں اٹھا سردی کا موسم ہے سر میں بہت ہی بڑا دخم کا فرق لگا ہوا ہے اور پانی بھی بالکل ٹھنڈا ہے وہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ کیا ہمارے سیاپ پی کیا ہمارے لیے سیاپ کی گنجائش لوگ پاتے ہو ہم سیا پنکھ کر لیں تمام ساتھیوں نے کہا نہ سخت ارے نام یہ سامنے پانی موجود ہے اور تم پانی استعمال کرنے کے لائق ہو تم کھاتے ہو پیتے ہو چل ہو اور تمہیں نہانے پر بھی قدرت ہے اور پانی موجود ہے تمہارے لیے کوئی تیم کرنے کی ررست نہیں ہے تمہیں اس کی ٹھنڈے پانی سے نہا کر کے کشت کرنا پڑے گا نہا کر کے تمہیں نماز فل ادا کرنی پڑے گی جب بھی ہو تارا کہتے ہیں وہ بیچارہ مجبور تھا تمام کھینے والے جو اس کے دس بارہ ساتھی تھے انہوں نے لالگی سے فتوا دے دیا کہا تمہارے لیے پنچایت نہیں ہے پانی موجود ہے تمہیں نہا کر کے اور کچھ لے کے سرد کی نماز پہننی ہے جب بھی تین اللہ رکھا ہو تارا اللہ اس نے نہایا اور تکلیف پڑی اور اسی جگہ وہ بےچارہ انتقال کر گیا نبی علیہ السلام رہی جب کافا پک کر کے آیا تو آپ کو اختلاع دی گئی کیونکہ کہیں مرتبہ یہ مسئلہ سامنے آیا کہ آدمی کو نہانے کی ضرورت ہو, ہو جائے اور سارے تکلیف ہے سے اور ٹھنڈی سے خطرے میں ہے تو کیا اس کے لیے ٹائمنٹ جائے ہے کہ نہ جائے ہم لوگوں نے آپ کے مسئلہ پوچھا جیسے آپ نے سنا لوگوں نے ने کو کہا کہ تمہارے مجھے کوئی رخصت نہیں ہے سیم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اسی ٹھنڈے پانی سے تمہیں نہانا ہے نہا کر کے مر گیا آپ نے ساتھ بنایا کاٹا گو ہو کا رہو بلا اس کے ساتھیوں نے غلط فتبہ دے کر کے اسے بار ڈانا اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو باہر ڈالے کاٹا غلط فتوا دے کر کے انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر گانا اللہ تعالیٰ ان تمام غلط فتوا دینے والوں کو بھی قتل کر جانے اللہ سالو یا لگو نا شبخ یہ بھی سوال آپ کی کھیلنے والی جو دس بارہ پاتی تھی ان کو صحیح کتنا معلوم نہیں تھا اور پتوا چون ہونے دے دیا ان کا کام یہ تھا کہ وہ دس بارہ آدمی ہے ان میں سب لے کسی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے اللہ تعالہ یا نبو تو اتنے بڑے تشکر کے اندر بڑے بڑے ہمارے صحابہ علماء موجود تھے ان سے جا کر کے مسئلہ کیوں نہیں پوچھ لیا جہاد کا علاقہ آدمی نے سوال میں رکھا ہے اسی لیے میرے بھائیوں اور اس شدید بھائی دونوں کے لیے شاہدوں کو چاہیے کہ ان بوالوں سے پوچھیں اور ان بواد کا کام یہ ہے کہ فتوا وہی اسی وقت دے جب ان کو کتاب کا صحیح میں موجود ہو اگر دل میں نہیں ہے تو فتوا نہ دے اللہ الحمد للہ شاہی الله على قضاربيين غير إل مثيل او غير دليل كده حكمه دي هي كيسه ما تصرا وكان الخطوه ده حرام كراديا الله تعالى فقال كل انما حرم ربي الفرائس ما وعلم منها وما باتك والاسم والباك غير حق وان تشركوا بالله قولا نسب له سلطانا ارے صبح آتی الله اللہ تعالیٰ دن اے ہمارے نبی آپ لوگوں سے کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے رب نے کیا حرام کرا دیا ہے کل انواہش ہے ماں تہارا نا لما بطن جسم وہ الپور اللہ مانا گا رہا تو آپ تمہیں بتاؤ ہمارے رب نے تم پر پانچ چیزوں کو حرام کرا دیا ہے نمبر ایک شاہری باتری ہر قسم کی گہریائی حرام کرا دیا ہے نمبر ایک تو وہ جسم اللہ تعالیٰ نے ادا کرنا تمہارے تم پر حرام کرا دیا ہے نمبر بیگل اور نہ اللہ تارا نے حرام کرا دیا ہے نمبر چار وہ اشت سرکو بل رہے معلوم اللہ تعالیٰ میں شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اور شرک تم کرو شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے نمبر پانچ اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے وہ آپ میرے اللہ تعالیٰ کے مطابق کوئی بات تم کہو میرے بھائیوں ہمارے عوام میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ گئے تو بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرنے لگتے ہیں اپنی مرضی سے نہ قرآن علیم ہے نہ حدیث کو ہے نہ ان میں شرح کے واقف ہے نہ کچھ کو سیکھنا رہا ہے انہوں نے لیکن بڑے بڑے کتابیں اور بڑے بڑے مسائل میں بران کرنے رکھتے ہیں میرے بھائیوں ہر ایک کو دین کے بارے میں گفتگو کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے خطرے زادی کسی پر کفر کا کسی پر شرک کا کسی چیز کے بنا پر اور کسی چیز کے جائر اور ناجائر پر جو گفتگو ہوتی رہتی ہے تنا لکھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرام کرا دیا ہے پانچویں چیز وہ انت گورنگاری مارا کا نم کہ تم اللہ رب العلم کے کے کو کوئی بات کرو ستوے بازی کرو اور چیز کو خود کو بنا کر کے بازی کرو اس چیز کو بھی اللہ تعالی، تمہارے اوپر ہراس دے رکھتا ہے اس لیے حکومت صدیق رو کہتے تھے لوگوں کو ذرا بتاؤ اربن تو اے لوگوں سنو میں اللہ کا رسول کا ساتھی ہوں میں اللہ کا رسول کا ساتھی بکر ہوں لیکن اپنے رائے سے میں کیسی ان کے معاملے میں ہم کوئی کام کرنا کا نہیں کرتے ورنہ طرح بتاؤ ابھی جو سب تو ابو بکر کو پانچ سو آسمان اپنے تو کہ دنیا کی کون سی زمین ابوبکر کو اپنے اوپر کھڑے ہونے کی اجازت دے گی جبکہ ابو بکرے قرآن کی اپنی رائے دے کر کے باتیں کرے ابو بکرا جو کتاب سنت کری اس کو موجود ہے اگر ابو بکری کتاب سنت کو چھوڑ کر کے اپنی رائے سے خطبہ دینے لگے اپنے خیال کے لوگوں کو بتانے لگے دین کی باتیں اور اللہ تعالیٰ سے کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو جو پریشان شاید اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے فی الحال جو ہم نے بھولے گھٹ کے کو ہدایت کے قریب ہدایت پر لگا دے جو سمر و شرک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ انہیں توحید اور ہدایت پر لگا دے ان سے جو لاری مہین اللہ تعالیٰ انہیں شوق پیدا کر دے جہاد کو دور کر کے شریعت کی وا کے رکھتے فرما اللہ ممنی نول بما مسلمین رحمكم مسلمان ان علّا رہے من ہے سر وَيَذَكِّرُ الْقُرَى وَيَنْهَارُ فَحَاشَا وَيَكُونُ كَرِبَلَبَكِ يَا مَنْ كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَمَرُوا اللَّهِ تَعَالَى أَكْبَر <تصفيق>